والا اس نے اور مجھانے تھوڑی کوشش ہوتی مسلسوں سے وائی فائی تھا چلے گی تو فی الحال وہ تھا میں بہرال سے کلاس تھا ان شاء اللہ وائی فائی چلے تو آپ لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچے گا کلاس فی الحال نادرس فوج کاٹے بنت تو یعنی کہ اس کے اعتقادی نہ خدا عالم الحمداری کے لوگ بیانبا خدائی د صفات کی نمباری میں خرید پہ صاحب حیاتین جو سب جون دین ح حی صاحب حیات ذاتین اور کہنے ہر چیز اور دن چفن اور خوان سو چنم چفیلۃ المیلۃۃۃۃۃۃ الم کو حد اور دین خرید کے ذات علی من شسکن بادشاہ کائناتی ہر چی بار علم اتباشہ علم پو کائناتی ہر چیز کا محیط اتباشائن چالنگ نانی تھم چسپا خدا اندالم سام پہ علم بو کائناتی نہ اگر ساجد کی لوچ پتمبت ندا سے جو قرآن کا سلم پتہ سے نہ جو سون چک سے تو نہ کسی بھی چیز سے کہ نہ واتعات کو نہیں یا حاصل کو نہیں سون چکا جائے گات اور یہ سون پہ یاس کے نا یا یہ مسکے رولے گاؤں مانگے جائے گذات پر, پر پتا ہے سمندر تہ پینوں اور نہ چھیرک دینا جوں پینو چیزاں پتائیں تو کائنات انہوں گا ذرہ چھکاں سان خدای علم چھتنا خالی مت تو جی کہا ان علمی نوکتا چکے دلانا تھنچک سے ناگے نا بڑھائی وقت آتی بات پر چھتے بھولو علم لا قسم گی چھتے علم قسم چھتے پولا علم حصولی ذروی ایک قسم چھتے پولا علم حضوری ذروی علم حصولی دل جب ان کی نتی ذہن پہنو دے چیز پہنواری نو دلچیز پر نعشوں اور تصویر پاتے ذہن پیومن دو چھاؤن مثلا دوسرے مثلا شہری شاخیت باہر ملک نے شاخیت اور دے نازاں سے جو ہیں متی نعشوں آتی ذہن پی عمت نتیلی گلی کو تصویر پاتے ذہنی عمد اور یہاں آرام کی زبین گلی مزانہ زبین تو دی علم دی چیز سامنے حاضر میں اور تصویر لگ علم جائیے کوئی شرسہ پہلے ہفتہ دس دن بیس دن دوں ست یا کئی سال محنت تھوس تو اندے یعنی می موجود نہیں راج موجود نیو سائیکل پوچھو سورت پوچھیے جن ہاں گا منظر اور, اور جو یعنی سامنے میں لیکن جو تصویر پوچھی گی گو بات یوتنے ذہن پہن چابس نہیں دے می والی نوئی یہ لمپ تو یعنی آن خیاماتی وجود پر باہر چیز کی نواری علم پلا علم حصولی ضلع تو خدائے علاوہ باقی کائناتی ہر چیز کی نگامی دکسم علم پلا انسان کو علم پلا علم حصولی ضلع اور اجتباء واجپی خطہ واجبی امکانت اماں خدا اندالم الصاہ میں ذاتِ علم پلا علم حضوری ضلع یعنی خدا عالم صاحب ذات پہ لگاعناتی یہ چیز تمام موجودات کی نباری علمیت مذہب چی ہر چیز خود یا چیز فخام خدا عالم سامنے حاضر تھی خدا عالمی دو بینخیا کے ذات پہ لاد دہ چیز کی نباری نو خدا نخال ذہن چود ذہن پہ نخال و بات و دہ چیز کی تصویر پہ شاپت ایسا نہیں ہے خدا العلمالمِ کائنات ہر چیز بار علمی جمال پدائے علم و کائنات ہر کا محیطیت کھیتی اور کائنات ہر چیز خدا عالم سامنے حاضر ہے. تمام کائنات ہر ذرہ خدا عالم سامنے, حاضر ہے. خدا سامنے حاضر ہے تو خدائی سامونیت کھلی کتاب کی طرح اور ہر چیز بارے خدائے علم کو کھیت علم تو یہ علم بالعلمی حضوری زبین دی علم پہ نخاتہ واجپی جس طرح انسان خوان لگی عتی علمی حضوری مثال پہ چن مدان لغاتی ذات ہو یعنی نگ اللہ سے ذات پار علم پہنتی علمی حضوری یعنی لری ہر چیز یہ اللہ ناز محسوس ہوت. مدان آپ لفظ کر رہے ہیں آپ اپنے اندر سے درخت کر رہے ہیں سراچی ویدنا خوشی ویدنا گاؤں ادنا بغا چویجنا چیو نہیں چی ہوتے اللہ ناجو خود کو محسوس ہو رہے ہیں تو سے ہر چیز کو ہر چیز کو باہر تو انسانی علم کو نہیں انسان کھری ذات پلا کھری علم پھو پانا کھری ذاتی ذاتی باری علم پھوڑا علم حضوری تو خدا دعم سہ ہم ذات پلس کائنات ہر شے بال علم حضوری یعنی کائنات ہر ذرہ ذرہ کائنات ہر چپا چپا کہنے ہر شعور سنتے تمام موجودات تمام محلوقات خدا خود یا چیز پہ گامہ خدا دعل سامنے حاضر پن اور انسانی غتی دماغ نسخہ پر اسنی نسخہ تمام سمجس گنگامہ دوسرا خدا دعمِ سامنے حاضر تو خدائی علم غات علم و آسمان زمین خدا عالم ذاتمت چیز پہ کہنے آتے ہر شہ علمی بو تمام موجودات خدائے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے موجود تھے اور خدائے علم کو ہر چیز بارے میں محیط اور کہناتی کوئی چیز اللہ ہی حضوری نہ غائب متبن ماخی میں ایک ذرت ایک جراثیمی مخلوط انفاسا جو کہ خدا دال علم کو محیط اور حتیبن تو چھز فون تو دوہری دو کائناتی کوئی ایک ذرہ بھی خدائی حضور نہ اپنے آپ ہاں کو چھپا سکتے ہیں نہ وہ چھپ سکتے ہیں کائناتی ہر شعر پر اللہ کے علم محیط ہے اور چھایا ہوا ہے دو ہری چھجفون مدان اللہ خدا عالم سام یا, یا تہس و خدا عالیہ اسی طرح خدا میں یعنی جس طرح یہ یعنی یہاں براک چکی سینو چیر کر دوی ناجون سو سے کلومیٹر کھائی ناجون سو سے ایپ ہونا دوی باہر یتو خدا اللہ چھاں بھارمد بن خدا لگی اس کا سخی خدا اللہ ہر چیز کائناتی ہر چیز ظاہر پسند باطن پسند خدای سامنے پی خیبت دا پسند انتہا پسند خدای سامنے پی نیو پرنگ سے کے قرآنیات میں سمجھ خوال اول وال آخر والظاہر والباطن ہر چیز اول پسند خدا کے سامنے اخر پسند خدا کے سامنے خدا ہر چیز اول پسند اخر پسند ظاہر پسند باطن پسند دوہری کائنات کو کوئی شعر یہ رہا کہ سلم میں وہ بالکل شین علیہ خدا نے نازل مدار کائنات ہر شے والی نے کہ ان میں محدت کہتے جوہر مزا اللہ خدا زندگاہ بےغذربی خدا لگ بچی اصلا میں جو جوہر مذاللہ خدا عالم ذات و بال خدا سمیعن بادشاہ ہمیشہ تھونگن بچا یہ نہیں کبھی تو میں کبھی می تھونگن می بادشاہ اور یہ رے یہ سمیع ساری کو خن بادشاہ اور یہ ہر کڑا کو خن بادشاہ یاگ اس گن ز نسنگ ہوئے لکھو یاگ کھلے کو خدا ہوئے حتائے ایک چونٹی کی کسی زیر وسکت پسنگ خدا دعالم زیادہ تر کان نالہ دھوکا قامت کوئی آواز پہ نہیں اتنی طاقت نہیں لیکن خدا دعالم زیادہ خوشخت پسنگ کو خدا سے قرآن خوان کا سلم بندہ کھیتوں میں دسخت پسند کتے دل کے آہت بھی میں سنتا ہوں یعنی سب سے کائناتی خفی سے خفترین آواز بھی خدا دالے میں ذات پر رقط دل کے آہد بھی سنتا سمراتی ہے کھیستنی پڑھوں ذات پر خود اور کھیلنی کھیری ہر چھوٹی سی چھوٹی اور ہلکی سے ہلکی آواز بھی میں سنتا اور کائناتی میوزبت پگاس کچی خدا عالم سماعت خالم خارش میں تو خدا عدالم ذات والرت بغامہ خود اور ہر آہستہ سے آوازیں اللہ کے سامنے ہیں اور کوئی مطلب وہ مدن لگونا خدا اند عالم ذات میں کوئی مدن اس نے وسیلے کا خود جو قوت سماعت و زرعی کا خود لیکن خدا عدالم اسلام ذات والاہ کے زمین وسیل مرغوز پا وسائل چہ مرغز پا افزار چ مرغز پاس ناظر ذروع خدا دالم ذات پہ لائے اسی ڈائریکٹ ہر چیز سے پوکھ لکھ ہر آواز کو ذات و لکھ جس طرح خدا اندالم ذات پہ لا اونچی آواز کو ان کو ان توفو توحف ہو کسی قسم کے وسائل کے بغیر انتہائی آہستہ ضرورت پہ ہر خفی اور مخفی خوش ضرورت پہ قلم سنگ خوش بہر قلم سنگ گاؤں خدا دالم ذات و لخود یا وجہ سے کہ کائنات گا چیسی خدا اند علم درگاہ نے گا دعا چی فریا چیسنے خدا عالم ذات پہ نے خدا اند علم ذات پہ لنگا چی گا دعا چی کھایا خواہ کے نے آواز خدا سی ذات پہ لو خود تو دو ہری جو ہے خدا عالم ذات پھسی پہ ہماری خیال پسی کہ رسول اللہ خدا عالم ذات پہ تھاریں گے تو خدا عالم صد اللہ قرآن ویزا میں قرآن جس طرح انسان لکھی مزید یعنی ریوان لکھی ری خدا سے میں جات کو تو جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہر خفی آواز کو سنتی ہے اسی طرح ہر اونچی آواز کو بھی سنتی ہے کسی ظاہری وسائل کے بغیر دیا کہ دو خدائے بار یا پسند آواز یعنی خدا اندالزاد بھی ذات پر خود سننے والا ہے یعنی اللہ کے ذات ہر خفی آواز کو سنتی ہے جس طرح ہر اونچی آواز کو سنتی ہے کسی ظاہری وسائل کے بغیر ضرورت کو جو گان اعتقاد یاق واجب ہے. یا کہا خدا بصیر ان تھنگ بادشین خدا خود ذات خود تھمکھن بادشاہ چیز میں دووم میں خدا دالم صاحبات و خدی کے ذات والد تھومے اور اللہ تعالیٰ ذات پر ہر چیز اور تعیناتی ہر شع ہر حرکات اور سکنات کو غامہ کسی ظاہری وسائل کے بغیر خدا لماتی یعنی خدان بہ ذات خود دیکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر چیز اور ہر حرکات و سکنات کو ظاہری وسائل کے بغیر دیکھتی ہے خدا دعالم ذات پہ خدا بلط کائناتی ہر تو ہم تو فنغ سے فنو تر چیز, چیز ان نسان خدا دالم ذات پود چیز پسند خدا سامنے عید پہ عید کی وجہ سے خدا اللہ میں ہم کتاب خدا عل کائنات ہر چیز کے عل حضوری یعنی ہر چیز, چیز خدا سامنی ہر شہ آواز پہ خدا سامنیت ہر چیز خدا سامانی خواز پہ آہستہ خدا لکھنے خدا لکھن سا خدا لکھن سا خدا لیکن خدا خوان کا سل قرآن اگر چیز چک. اگر ذرا ہردل دانچ یعنی رائی کے دانے کے برابر کوئی التہی باریک دانچ سمندری تہین بن اضبا سید میر بلا قیام اللہ دان حشر دو, من دو چکی من مخلوق پسند موجود پسند تو چھزبون خدا دل سہماز اور بارین دی علم پو خدا شسخن بادشاہ خدا تھوں خن خدا کو خن باچائیں دی علم کو خدا اند علم بارین مدان مدان یقین مرحلے کا تھونی نو لو اگر خدا لنگری بن قسم بھسنگ موزے نیبن خدا لنگری بے چس گامہ پن نام خدا اندالم سام سامنے پن مری زیلچس گاما کھو نس آج کل جو ہے مدان سے اسن ایرفون گنتا سے چیز نہ باہی یعنی چیز نا بید بید با خدا کا سر ہے چیز نا دعات نااز زمانے اور خیال جو ہے سنگ کیا گناہ چگری نہ بہنا بیٹھنے کھری ہر ہر کاتو سکنا بندہ اور اور خطام سے گامل سے خوش بے سی زین سن خواتین تو جس فتح سم پو کہ خدا شسخن بادشاہ خدا اور یہ ری کو واغ ماکن بادشاہ تمام حرکات و سکن گامات بادشاہ ابھی خدا سے قرآن نے بار بار خصلے کی علی ما فسطوڑی اسی طرح سمی ان بشیر قرآن نے بار بار اس کی کھتی گامل تھی اور اور کا سلس سنی آہت روم باہر بھی لقوام ہے تو تو خدا کریں گے دوست تو چھجبون خدا عالم میں سامنے والے علم پو, خدا علم پو جی کہ خدا لر بے دو چس گاہ تو نہیں کوئی کو نہیں پنجی یہ کہ پھو لے یقین سونا یقین جو ہے مزان اللہ بہت سو گناہ کے نام ضرور کرتی چھجبون بار بار خدا عالیہ میں دفات کو کہ ایمان پور مضبوط واپس نہ غیر متدل ذیل دو سو میرے نا رنگ تو خدا سے غافل کرنا اگر انسان چیز سمجھو خدا لنگاری نہ خدا علم, جد علم, جد علم خدا عالمی خدا لمت پنجب نہ سونا گناہ بھی غافل ملا لیکن یہ آخر دونوں ڈریس ہے کہ خدا لنگاری خدا لنگاری تمام حرکات و ثقلات گامہ خدا زیر بھی گاما خدا خوشان خوشبو سے مضبوط ناممکن سب دیوالیہ نگا کل معیم کاری اگر دِی معار فتح پہ تھل نہ جو صحیح مقام تک تھوڑنا سام قرآن خدا عالم ایک دفعہ نہیں سنگڑوں دفعہ خدا اندالم سے دیکھوں سے بندہ بچس گاہ منگا لگا وزن نہیں پن ہے وہ جو نہیں پن ہے وہ جو نہیں پن ہے پھر زیچس گاہ منگالا کوئی نہیں پنیا کوئی نہیں پہنیا ہے کوئی نہیں پنیا کائنات کوئی آواز مقفی میں پن ہے اور پھر یہ تمام حرکات و سنات کا منگالہ تھو نِن ہے تو نہیں پن ہے تو نہیں پن ہے زر خدا سے اتنا زیادہ اتنے زیادہ قرآن تکرار رس کہ انسان لدی آیات مجیدوں سامنے سر تسلیم خم و مت پایا چاہیں چہر میں جو اسلام السلامہ دینی تعلیمات کن خصوصاً قرآن پاکی تعلیمات کن کہ دین اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سمجھایا ہے کہ بندہ کیا غافل مچوں چلنگ نماسمن سب نماسمت علی ما سدور تو یہ بہت اہمیت ہے سر کہ اتنا سے باغ چینی باغیتا سوچتے ہیں باہر پہن دوں ماں دی باپ یہاں لکھو سو لیکا تھو ل اگر می سولہ سولہ دیکھا باغی باہر پہ پھو اورنگا اور جی باپ استادی کے بھی تاکہ جنے لگا تکلیف سے نو مالی سزنے متھول می میں فارے تو دیو حالات دی ہی باپ وہی باپ اسے خوشی تھل بنے ہم بو خوشی کھائے بوسی فریاد بن ات ہرینچ نہ ڈرس مت آگے دور دور تک کلچیا مت اتوارتے سور ڈرائی ہال جات بارہ اتو ڈرس ہونا فرسے ٹھیک کھیل لو سو نا دیا اتنا گیانت گیانت تو گہ تھے گہ سو میں تھا پینے چیو چاہ مت پہنچے ننگامے میں چاہت اب سے گیرے سوئی ہو چاند سمیت چھن ہم لا یہ شفا مچھوانے گہ سوئی ہو گرے افسوس لگے آتا افسوس یان اللہ جو ہے خدا متو من گہروں خدا سے تین ہوت خدا سے خدا سے آنے گی بے چند گام خدا لتھوں خدا سے خدا الطنت پنا فتم د خدا دالین جب نا آت سے دے فاؤ فون والا مما مٹ اور واکن خواہ خانا مدبصے بالبس خدا معرف اور خدا پہ کھولا خدا سے خوشی والا شور بستا دین بھاپ لیکن گرا سازی کے بھاپ سے جنمی میں وہاں گناہ ایک ٹھل ہائیا میٹ پی دکاندار خدای خوف میت پی خدائی خوف متبی دکاندار چیت یوت پہ ناندے ون لاندے دکاندار پشی دینا خاتون چیکسی مما موم سے بلنگ کھیل بلند مساغ لمو اور دین نا خوشی مل مل مغونا خوشی ملا اچھا شیطانی خیالات کو اگر دی خواہش پہ پورا بیچنا لینا سے معاف کر دا کا مین نہ یہاں آئندہ دھیان کر دا بھی مین مین موسی نہ جو لے کے پریشان پھول تو شد اور سے محران سو دین موسیقی ٹھیک ہے یہ شرط کی صرف نہ مل سے لکھا ہو گا کھیت خوشی ہے تو بہت آسان بات ہے دے نا خوشی کی دوسوں سے بالکل خالو خان سنگھ دیکھے نا خوشی خوشی چاہاتی ہے معموت لوس خوشی دیکھے سوئی ہو کہ سو سامد یا پورا خدائی معرفت میں زلیل انسان دیکھے سو سامد ج مندہ دونوں یوت چپت چپائے چپری ٹرانس لیتے فرستہ یوتھتا نہیں دو سون جنگامی خدا علیہ مزاد پھسلتے ہیں یعنی مندنگس اگر, من اگر ملسل جمع سو میں گویا کہ خورنگس کا مین میگ ہستی غوادہ ان دو دونوں کے علاوہ پانچ ہستیاں وہاں پر ہے تو انسان کیسے خود کو اللہ کر سکتے ہیں تو انسان چک اکیلا یو نکھ ہو اکیلا میں پنچسفن ہو خن امبو ٹرانخنی فشتو ام بہت پن اور خدا نالم سامزات و تو آپ اکیلا کہیں بھی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ ایک دو فرشتے ہیں ٹرانخن رعم الکنو فرشتہ کا پلس اللہ تعالی ذات ہو یہ تین ہستی سے جو نا آپ اپنے آپ کو دنیا گاہ کن کن چھ نساں زبان ان سے آپ اپنے آپ کو مخفی نہیں کر سکتے تو یہ نسخہ گا اللہ جن عبرات کا مقام ہے باق سردار چیزیں خوشی باپ چیت پن سنتے باپ میں خوشی خادم چیز یا دیں گے خادم بنیادوں پسندیں گے تو کھو دے باہ پاؤ سے فل فروٹ تو گاہ پو دے خادیم بو ز نا خوشی خزے نہیں شیتا مالک بولا لچی اسکول سے کم دو تین گھنٹہ باہر سوسے بازاری سوچے لچی اسکلتا خادیم لگ سوس سوس نہ دے کے نا خوشی دے خادیم بہی بو بولا جس. حمہ چی باغ چلو پہ مت باہر چھت سات ہاں چنگما سیشن سچ کوشش بھی دیش گو بند دیتا میں چھواں سے ممکن مسن دیش گو بند گو لپڑ دیتا میں اور بن بے گا دیش گو بند کوئی سورت سامنے نہیں آیا بالکل میں روخلا سو ن سامان سے دروازہ ہے خدا نہ جب نئے کہ شہزن گر بھوس تو اور خدائی خاتون خاتون عورت دکھ خدائی دیا تو معرفت یو چھک اور مابوس دکھ سے یو تو سردار دکھ سے دی معرفت میں چھک دے رہے خوش شہز بھوسے تو بتائے سو سے نمگ نہاری نو بہ با کھانا سامنا خریداری آشے سے مین تو نا فارین تو نو کس میں اینم خدا رین خود لگا رہی چیز گاہ تھو نپن خدا لگا رہی چیز گاہ کئی ندین اور میری ہر چیز پر علمیت پنجب اگر یانما یقین مرحلہ کا تھوڑا چھجپون ہرگس یانما یہاں وی یعنی گانا سن رہا ہے اور آپ ایک بھی جانتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا کہ میں گانا سن رہا ہوں آپ کسی شراب پی رہا ہے اور آپ نے آپ کو یا آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کسی اور غلط کام میں لگا اور آپ دیکھ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ جانتا ہیں اللہ دیکھ رہا ہے پرفٹ کیسے کرے گا اللہ دیکھتے ہوئے تو نہیں سنتے بلبیر سنگھ سامنے النگان دے تفو خدا محت پہ لسکن دہ بلوث پہ لنگوزین نے دو گو نا پتو چاہن جو یا نگاد دلسفاری اس سے ہم لوگ اجتناف کرتے ہیں جب لگا یا تو ایک شرم مالی کے حقیقی کہ آنگا لمح کی پر تعمین میں لمحہ نیسط و نابودی یا ننگا زندگی تباہ وار وادی اور دے ہمارا ذات پر سے کیا ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کیا پھر ذات پرن بالنگالخوف نہیں ہونی چاہیے کیا اس سے ہمیں شرمندہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کائنات کی ہر شخص سے شرمندہ ہو گیا کوئی غلط کام کسی کے سامنے کرنے کی جراد نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے پھر ہم کیسے جراعت کریں میرا اعظم اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم غلطی کر رہے ہیں اللہ سن رہے اور ہم غلطی کر رہے ہیں اور اللہ جان دیکھ رہے ہیں اور ہم غلطی کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو جائے گا دو ہر اگر دنیا ایک مسلمان ہونے کے باوجود قرآن تو عظیم کتاب پو بر ایمان رکھنے کے باوجود اللہ تعالی ذات پو شیشن تھونخن کوکھن بادشاہ ان جنبے کا ایمان یافی باوجود اگر ہم سے یہ گناہی ہو رہا ہے تو جو حقیقت بھی ان کی یار ایمان پہ خدا بارن صحیح مسوخ یا الخال تھوم انجوگ ارے ایمان پہ پکا مسوح یا خدا المزینت انجوکے ار ایمان روپہ مسعے یا اللہ خدا ہر چیز کو خدا لوئن جو خط گاہ اللہ ایمان و پکا ماوان یعنی گناہ کر بے جرۃت و ہمت میں من, من. من خدا سے ان دس سے کائنات مالی کے حقیقی تین دکھ سے اور یانگی محسن حقیقی یہی زندگی نو صرف یا حش پہ نعمت پہ ہر من سیکنڈ منٹ سی ہر منٹ یا نگا سے چوبیس چو سے لے کر بتیس مرتبہ تک ہیش یا مال خریقہ نعمت پہ تمام نعمات کا جو یا ننگی میامت پو یا اور بہت سی نعمت خدا سے گاتی نہیں کار دنیا گاتی فری چھ سے تھو دنیا یہاں چاہے تکلیف جی ننگل یس نہ نعمت پو گیس مسلمت ہم سے دنیا تکلیف دے ہوئے تو یا تمام نعمت کون گا اللہ حساب سے اور دو دکھ سے اللہ سے نیا خدا سے ہندو سے گھاتے بیچیاس ہو ایسا لگتا ہے خدا کو پتہ نہیں خدا اللہ ہندو سے گھاتے بیچیاس ہونے ایسا گوائے خدا کو پتہ ہے نہیں خدا لگ مذی سے گھاتے بیچیاس بھائی ایسا گوئے کہ اللہ کو خدا لے تو جی دی گو جو رات وجا ہوگا ماں خدا باری نتی دیے آخر دو کمزور سون پھر وجا سے خدا لطومت، خدا لکوت، خدا لمزین یا جو دی صفات، خدای ازاد صفات ذاتین خدا دالمین دی صفت کن. خدا دالمی بارینون تین شاسی شدان کسل می لیونده مومین خدای بارینون دی اخیدون یخ با. خدا صحبی حیات ذاتین، خدا شسخن باشین، خدا تنکن باشین، خدا کخن باشین، اعتقاد یخ با یعنگی که واجبین دست. یعنی جو واجب واجب چھپ کے انہیں یقینی منزل کا یقینی مان جل کا جس طرح یقینی مندر میں تھرو یہاں چھو می کبھی خواہاں سے ارادہ میں بین چھا میں پٹ یہاں نابویت کبھی خواہاں سے ہاں م... نا تیس اونی پہ گاڑی سامنے یہاں ہر گیس تو سامنے لام بین ارے آکل شور مولہ چاہیں یقین گاڑی سامنے پٹوین فیس یقین اچھا دس پہ یہاں ہر کس میں بین جگہ تو اللہ یقین سونا خود تھن خان بھاشا کو خان بھاشا سیس پہ گزاں تو پھر یوں سمجھو یانگا ہمیشہ اللہ سامنے یہ تمام حرکات و سکنا زے چسپس دکھ چس گامہ خدای سامنے سب نے جان کے بعد خدای علم علمی حضوری کارپوری کا نات حرش اللہ سامنے پن یعنی اس کی تصویر اللہ کے سامنے اور پھر اللہ اس کو کچھ کر نہیں سکتا ہے تو اس کو کہتا ہے یاشوں سامنے بد نعش و صرف ظامن گاؤں کے بارے میں ہمیں کچھ کر نہیں سکتے خدا کے علم ایسا نہیں چون خدا علم پہ کائناتی ہر شے اس کے سامنے ہے کسی کے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں ابھی اسی لمحے میں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. خدا اللہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ چیزیں تو پھر اللہ خدا اللہ خدائے والارفت پہ نقل مغرنی حیات کو روشنی بزگان دعا کو نہیں روشنی خدا سے من حالت کو استعمال ویسے نہ اقل شک خدا بار صحیح یقین بار سونا دے وہ لگا تھا ہر گناہ ضور خطبین دوالغاتی حلپ لیا دغلام پسند خدا حقوق بندوں حقل سے خدای بارے کمزور سونا خدا شسخن بادشاہ تھنکن باشا کوکن بادشاہ ساو حیات ان میں تمام صفات ان بارے میں غافل خانہ جو بارنگ یقینی مارح کے متھن گناہ نہ پہ آسان یو پھر خدا الدعال اسلامہ قرآن پاغ الدی صفات سنبو علیم الصمی سمیون سے بخم از کم ایک ہزار مرتبہ ان میں سے ایک کو دہرائے قرآن تو سے کم از کم ایک ہزار مرتبہ خدا سے بندھے بند ںل تھومن ہے غلطھومن ہے غل تھومن ہے غلے نہیں غل خوئیں غلے نا کون بادشاہ نے یہ نہیں کبھی کنویں کبھی میں کوئے کبھی تھومے کبھی تم جنگ لنگی تمہیں ہو شرک ہو جاتے ہیں نہ تھوم میں نہ کو میں نہ اللہ ذات اللہ تا سے نہ تم اللہ میں نہ خدا لینگی تامل تو دوہرندی صفات الہم والی غتی یقین کو تھلنا غتی یقین والا یقینی منالی سننا نظاں علم کامل ملک سننا مزا گناہوں سے مجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے چھ گنوں گناہ کی طرف آپ سوچ نہیں سکیں گے گناہ آپ کر نہیں سکیں گے گناہ کی طرف آپ چاہ نہیں سکیں گے تو خدائی والندی صفات میں غتی ایمان پر کمزور ہونا یقین دہلا آپ گناہ آسانی سے کر پائیں گے تو ہاں دعوت پر مزاج لگی صحیح معلفت سے لمہ قرآنات روشنی نوہ پہ ہمبارش دعا کُن مام دعا روشنی ہر شے والی <سؤال> سب غور و فکر بھی سنا اری وارن گیلے کم حکمارفت سوچن گیا ہر گناہ سن لوک سک بات پہ ذات پہلے شرمندہ سوچ دکھ بات پہ گیا حیائی مندر گئے قائم تو میم اللہ علام